چند دنوں سے بالیات اور اس کی شرح کا سلسلہ جاری کیا ہوا سبحان اللہ اس سلسلے کی ایک کڑی علامہ کی بال جبریل ایک نظم کی شرح کرتا ہوں اللہ تعالی شرح صدر سے کی آمین. اس نظم کا خلاصہ اور غرض و غایت اتنا ہی ہے کہ علامہ فقر اور علم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 جس طرح کہ علامہ تقسیم فرماتے ہیں فقر کی ایک فقر خانقاہی ہے اور ایک فقر سلطانی ہے اقبال دوسرے کے حامی ہیں پہلے کے نہیں ہیں پہلے کے شدید مخالف ہیں فقر خانقاہی کے شدید مخالف ہیں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 یعنی ایک ہے خالی اپنے آپ کو ذکر و فکر میں مصروف رکھنا دوسرا ہے لوگوں کی ہدایت کو سوچنا دنیا کو کفر دنیا کو کفر اور شرنگیزی سے فساد فیتنے سے پاک کرنے کی سوچنا سوچ میں بات کیا تو علامہ اقبال جو ہیں وہ صحابہ کرام والے فاتر کی بات کرتے ہیں اور ان درویشوں کے فخر کی بات کرتے ہیں جو ہمیشہ ہر دور کی باطل اور تاحوتی شیطانی قوتوں کے ساتھ ٹکراتے رہے اقبال فرماتے ہیں فخر کے ہیں مو جزات جو شریر و سپاہ فر کے ہیں موجات تاجو شری و سپاہ فخر کے ہیں موج تاجو شری رو ہے شاہوں کا شاہ اللہ فرماتے ہیں جب آدمی اللہ تعالی کا صحیح فقیر بنتا ہے نا تو پھر وہ کیا شان دکھاتا ہے تاج و سریر و سپاہ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 کہ دنیا کو دنیا کے حال پر چھوڑ دو ہم کسی کو کچھ نہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو راہب نہیں بننے دیا بے شک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے میں کھاتا ہوں پیتا ہوں شادی بیاہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد کرتا ہوں اس کے حقوق واجبات ادا کرتا ہوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کسی جنگل میں نکلنے کا سبق نہیں دیا کوفر اور باطل کے ساتھ ٹکرانے سے ان کا دل دنیا سے ٹوٹ گیا مالک کے ساتھ لگ گیا جو تنہائی میں مقصود تھا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 صحابہ کرام مہاجرین انصار کو جو مقام ملا بعد والوں کو نہیں مل سکتی آ رہی انہوں نے صاحبہ کرام نے نہ مدرسے قائم کیے تھے نہ انہوں نے چلے کیے تھے لیکن ہما وقت جو دین کی فکر اور ترد میں مصروف رہتے تھے اور ہما وقت جہاد کی فکر رکھتے تھے اسی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا دل اپنے ساتھ لگا سب سے بڑی بات جو تھی نا سب سے بڑی بات وہ جو پھر سے بھی مقدم ہے وہ تو رسول اکرم کی نگاہ ہے نگاہ مبارک ہے نا بے شک بے شک بے شک وقول انظرنا سبحان اللہ راعنا مت کہو ضور انظرنا محبوب ہم پر نظر فرمائیے آپ سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شریف سبحان اللہ وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں تک لاکھوں سال کے چلے نہیں پہنچاتے سمجھ آئی کہ نہیں سبحان اللہ تو, تو اقبال فرماتے ہیں ارے بھائی وہ کیسا فخر ہے وہ کیسی عجیب درویشی ہے جس درویشی سے حاصل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 ہمارے حضرت صاحب چھوٹے فرمانے لگے یار چور تھے پھر کتب ہوئے نا اسلام کا نظام جب آئے تو چور ہوتا ہی نہیں ہے اللہ کیسی عجیب کیسی لطیف بات مرد حکیم نے کیسی عجیب بات کہی کہ یار چور تو تھا نا بعد میں کتب بنانا اسلام کا نظام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نظام ہو تو پھر چور ہی نہیں ہوتا آلہ! سمجھ نہیں آئی آلہ! فقر ہے میروں کا میر آپ فرماتے ہیں اوئی! بے وقوف اس کو فقر نہیں کہتے کہ وہ حاکموں کا محتاج ہو نہیں فقر یہ ہے کہ حاکم اس کے محتاج ہو میروں کا میر آلہ! آلہ! ہے آلہ! فقر ہے شاہوں آلہ! کا شاہ یہ دولت فقر جس کو عطا ہو جاتا اور سنو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ منگتے فقیر آج کل یہ اوتری کے سبز پگڑی والے وہ ایک ساتھی نے مجھے بتایا اس عید کے موقع پر سبز پگڑی والے جو تھے نا سبز پگڑی والے انہوں نے مسجد میں اپنے جناب جماعت کے بندے بھیج دیے اور عید کے بعد وہ سامنے چولی لے کر کھڑے ہو گئے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 مجھول کا سیگا ہے یہ نہیں ہے کہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، سارے کام کر سکتے ہیں مگر اللہ تعالی نے ادھر کاما چاہ گیا میرے بندے کا یہ دسنا ہے اللہ کے راستے میں روک کر رکھے ہوئے ہیں。 نہیں جانا میں تو مانگتے نہیں ہے تو یہ کیسے درویش ہیں جو مسجد کے دروازے پر جلی چوک جو درویش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 تو میں دل کی بات کہتا ہوں اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کاش کہ یہ لفظ مجھے مل جاتے اور ساری دنیا مجھ سے لے لیتے اللہ ان, ان, ان لفظوں میں جو کچھ ہے نا ہے, ہے, ہے. اللہ ہر شیلا الہی کاپ اٹھا ہوگا یا مرد فقیر اتنا بے تیرا مجھ پر اتنا اعتماد ہے مجھے اللہ رسول کافی تو جیسے صدیق اکبر نے کہا ماں اب قیدا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا انہوں نے عرض کیا اب قید الحم اللہ اپنے گھر والوں کے لیے یا رسول اللہ میں نے اللہ رسول کو چھوڑا پنجابیت جمع آند اللہ نبی وارس اللہ وارث نبی وارس یہ صدیق اکبر کی سنت ہے اس طرح کہنا وہابی تو اس کو شرک سمجھتا ہے لیکن کیونکہ اس کی تباہ وہ اس کی تباہ مشرق آنا خیر اس،, اس فقر کی بات کر رہا ہوں بھائی اے اے اے اے اے اے اے دنیا اندھی ہے حضرت صاحب کو نہیں پہچانتی یار کیا اندھے ہیں ایمان سے حضرت صاحب دنیا کے طلبگار ہوتے قسمیہ کہتا ہوں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 سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب مقصد اور غرض و غایت کے اعتبار سے دونوں میں فرق بتانا ہیں سبحان چاہتے ہیں فرماتے ہیں علم کا مقصود ہے پاکیے اکلو رد علم کا مقصود ہے سنوئی علم کا مقصد ہے عقل کو پاک کرنا ذرا سمجھنا یار آپ پتا چل جائے گا علم کیا ہوتا ہے فرمایا علم کا مقصود کیا ہے بولو کرنا عقل کو پاک کرنا فرمایا فقر کا مقصود ہے دل اور نگاہ کو پاک رکھنا دل اور نگاہ کو دل اور نگاہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو نہ دیکھے اس کا مطلب یہ پہلے پہلے شیر مصر کا مطلب یہ نکلا کہ جب توجہ جب علم کا مقصد عقل کو پاک کرنا ہے تو وہ علم ہی نہیں جو عقل کو پلیت کرتے بال کے بیان کے مطابق وہ علم ہی نہیں جو عقل کو سمجھ نہیں آئی یہاں تک تو کہے گا زبان سے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دل اور نگاہ مسلمان وہ فقر والے کرتے ہیں عقل اب علم والا کیا علم کا مقام ہے کہ عقل کو پاک کرے یعنی سوچا پلیت کٹ دے یعنی عقل علم دم ہے کہ جب علم آئے گا عقیدہ صحیح ہوگا فکر صحیح ہوگی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 بات زمیمہ فکارا لوگ اپنی نگاہ اور تربیت سے پاک کرتے ہیں نکالتے ہیں ان صفات بری صفات کو نکال دیتے ہیں اور اچھی صفات دل میں اور یہ پکی بات ہے کہ فکرا لوگ جو ہوتے ہیں نا ایمان سے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 ایمان کہتا ہوں یہ بالکل میرے یوں سمجھو کہ یہ تجربے کی بات بے شاک بے شاک بے شاک شاک شاک ایک نا پڑی پڑھائی پڑی پڑھائی نے یہ تجربے کی ہے جس طرح وہ چاہتے ہیں اسی طرح پھیرتے رہتے ہیں. سمجھ نہیں آئی اگر یار اب دیکھو یار کیسے عجیب بات ہے کہ لانتی قوم ہماری اتنا عجیب ایجیب بن گئی ہے کہ علم اس کو کہہ دیا جو عقل کو پلیت کرتا اللہ دل کو بھی پلیت کرتا ہے عقل کو بھی پلیت کرتا ہے سمجھ بات, بات یہ قاضی کی جماعت والے نا قاضی کی جماعت والے یہ ہے نا پنجاب یونیورسٹی جانتے ہو نا پنجاب یونیورسٹی اسکول بہت اچھے پشاب یونیورسٹی سرویش بیٹھا کہ پیشاب یونیورسٹی ہمارے درویج نام رکھنے کے بعد چاہے کل پیر سیفی کے متعلق کہا پیر سیفٹی اچھا خیر پنجاب یونیورسٹی کا چاؤ وہ جو ہے نا کیمپس جو, جو ہے نا کیمپس کے وہ نر والا جو چوک ہے اس وہاں پر لکھا ہوا تھا جماعت غیر اسلامی کی طرف سے والی جماعت کی طرف سے دلے ما شاد یار پہلا پتن کیا لکھا تھا چشمے ماں روشن دلے ماشاد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 کڑی پھنسی یا دل خوش آپ فرماتے ہیں لائنوں مومنٹ کی یہ شان نہیں ہوتی مومن کا دل غمگین ہوتا ہے اور آنکھ اس کی پرنم نم ہوتا میاں صاحب رامت اللہ کیا نہیں فرمایا ٹولا کی لکھی کرا کنجر چشمے چشمے روشن دلے میرے حضرت نے فرمایا چشمے ماں پرنم پر غم اللہ اللہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک بیان کی گئی ہمیشہ آپ غم زدہ رہتے لیکن اتنا ہوتا تھا دل غم میں مبتلا رہتا تھا دین کا غم اللہ کا غم پتا نہیں کیا اور پھر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 لیکن جب بھی ملتے ہیں ہمارے دکھ کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں ایسی باتیں شروع مجھے جب بھی پریشان دیکھا ایسی باتیں شروع کر دیتے فوراً وہ یہ ہی بدل جاتا ہے پریشانی یہ ہاں فقیر کی نشانی ہے دل درد دل, دل, دل, دل, دل, دل, دل دردج درد مبتلا رہتا فقیر کا دل خوشی ہے چاہوے بزرگ فرما دن اللہ تعالیٰ تو کٹ جائیں اس واسطے اللہ تعالیٰ جس پر کرم کرتا ہے جب اس کو خوشی کوئی دنیا کی آنے لگتی ہے ادھر خوشی تو اللہ تعالیٰ فوراً ساتھ کوئی غم دے دیتا ہے تاکہ دل پھر اپنے صحیح راستے پر چل میاں صاحب فرماتے درد مندہ نہیں با مار چشمے ماہ روشن دلے مار چشمے مٹھر کی ٹولا بگاتا تھا سمجھے آئیے کیسے کیسے شیطانی جملے لے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں ان کی ہر ہر بکواس اسلام اور قرآن سے ٹکراتی ہے لیکن فدو قوم کو پتہ نہیں چلتا فدو جو سیا آندے نے فدو دے کر فدو آئے تھے فدواں ڈول بجائے कौम जो फुदू बन गई है, हैंग्रेज फुदू मां चो देना वास्ते, पता नहीं की, रब गया या। रोशनी दिखी गोशनी कुछ किबनी है रोशनी चानन ठक उ बचना समझ आईए अलहमदुल्ला ایک ہی علم ہے جو عقل کو پاک کرتا ہے اس کا نام علم شریعت مصطفیٰ اللہ علم اللہ دین اللہ ہے اسی وجہ سے آئے شرکپور کا تاجدار غوث زمان قطب قطب الارفین میاں شیر ربانی فرمایا کرتے تھے او بیلیو علم علم دین ہے اور کوئی علم نہیں اللہ اقبال بھی یہی کہتا ہے علم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 فراڈ چکر بازیاں بغیرتیاں زنا بدکاری یا شیلانتوں کو چوبیس گھنٹے ایک ہی خیال رہتا ہے بے شف, بے شف. یا کھانے کا بے یا پانے کا بے یا ہگنے کا بے یا بدکاری کرنے کا بے شف. بے شف. <laughs> یا لوٹنے مارنے کا کوئی ہے اور خیال ایمان سے بتاؤ ہے اس کو کہتے ہیں باقی لاکھ لانات جو سمجھتے ہیں یہ شعور ہے اتنا بے شعوری کہاں سے آئے گی اگر یہ شعور ہے تو پھر بے شعوری کس کا نام ہوگا سمجھ نہیں آئی Allah. آگے سنو بھائی ہاں ہاں یہ شعر آپ ادرت صاحب سے عام سن, سنا کرتے تھے سنتے ہی رہتے ہیں اور انشاءاللہ شاء سنتے رہو گے علم فکی ہو حکیم فکری مسیح ہو کلیان صاحب علم فقیر کہلاتا ہے حکیم کہلاتا ہے لیکن جو صاحب فقر ہے نا وہ مسیح و کلیم ہوتا ہے مسیح مسیحم ہوتا ہے علم فرمایا راستہ تلاش کرنے میں مصروف ہے اور فقر وہ راستے کو جانتا ہے بے, بے کہ کون سا راستہ ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے عارف جو ہوا فقیر عارف ہوتا ہے معرفت حق جو آ تو پھر پیچھے کیا بات رہ جاتی ہے اور آگے فرماتے ہیں فقر مقام میں نظر علم مقام میں خبر فقر میں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 فرق بیان ہو رہا ہے نا علم و فخر کا سبحان اللہ علم کا موجود اور اللہ فقر کا موجود اور علم کا موجود اور فقر کا موجود اور اشہاد و اشہد ولاب کلمہ دونوں پڑھتے ہیں صاحب علم بھی پڑھتا ہے صاحب فقر بھی پڑھتا ہے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 جس نے کام کرا تو موجود حقیقت میں وہی وہ ہے جو کچھ ہے باقی یہ سب مجاز ہے سمجھ لی بات کیا right. اللہ اور آگے سبحان اللہ فرماتے ہیں چڑھتی ہے جب yes. فخر کی شان پہ تیرے خدی اللہ ہے جب فخر کی شان پہ تیرے خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کالے سپاہ خودی پتا اقبال نے خودی کس کو کہا ہے غیرت ایمان اور آزادی غیر اللہ کے ہر قانون اور حکمرانی سے آزادی صرف اللہ کے فقیر وہی ہوتا ہے جو صرف اللہ کا سبحان اللہ فرماتے ہیں جب یہ چیز یہ فقر فخر کسان پر فخر یعنی وہ ایمان غیرت اور آزادی آزاد آزاد آزاد حریت جب یہ فقر فخر کسان پر چڑھ جاتے ہیں فقر کی, کی, کیا کی مطلب ساتھ ان کے فقر شامل ہو جائے فقر فان فان مطلب کیا جب اللہ کا فقیر ایسا ہوتا ہے نا تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ اقبال فرماتا ہے ایک ایک فقیر کی چوٹ ایک فقیر کی چوٹ پوری فوج کا کام اللہ دیتی ہے پوری فوج کا کام اور آخر میں فرماتے ہیں ہائے ہائے ہائے دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو تیری نگاہ توڑ دے اگر دل تیرے زندہ ہو جائے نا کہ سورج اور چاند کو توڑ سکتا ہے تیری ایک نگاہ انہوں توڑ دے گی کہنا تو دیکھے گی یہ ہے علم اور فقر کا فرق جو علامہ اقبال نے بیان کیا آپ کا ذوب دوبالا کرنے کے لیے